الحمد للہ وقفا وسلم الائیباد الدین اللہ آباد بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرنے کے لیے سب سے, سب سے صحیح طریقہ کیا ہے اللہ تعالی کی آیات کونیا اور آیات شرعیہ پر غور و فکر کیا جائے آت کونیا اور شرعیہ کا مطلب واضح ہو چکا ہے دونوں کی میں نے کچھ مثالیں بھی دی ہیں اللہ رب العالمین نے آیات کونیا میں بہت ہی زیادہ ہمیں غور فکر کرنے کا حکم دیا اسی لیے قرآن پاک میں ذرا دیکھیں اللہ رب العالمین نے کس قدر ایک انسان کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو اس پر بھی اللہ فرماتے ہیں غور و فکر ہو پھل جنگ دور انسان الای انا سبب نلما صبب تو مشق نل شقا امبت نافی ہبا و قبا و نم و نخلا و غور کرے کہ اس قدر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ ضروری کرار دیا کہ آیات کونیا پر غور کرے سوچو انسان اگر کھانا کھانے لگتا ہے تو اللہ اس کو بھی حکم دے رہے ہیں فل جنگ گری انسان انسان اپنے کھانے کو دیکھے اس کو کھانا کیسے ملا پھر اللہ فرماتے ہیں دیکھو اللہ تعالی فرماتے ہم نے آسمان سے بارش برسایا پھر زمین میں اس کو داخل کیا پودے اگے ہم نے اس باغات اگے پھر ہم نے اس میں پھول ڈالا پھول کے بعد ہم نے پھل ڈالے پھل کے بعد ہم نے اس کو پکایا اور تیار کرنے کے بعد انسان کھا رہا ہے تو انسان کو آیات کو پر بہت زیادہ غور فکر کرنے کھانے پینے کے بعد ذرا دیکھیں سب سے بڑی چیز سواری ہوتی ہے سواری انسان سواری پر بیٹھے تو اس پر بھی اللہ نے غور فکر کرنے کے حکم نے فرمایا افلا یم نہ عل کئی فخلی آدمی جس اوٹ پر سواری کرتا ہے کیا اس پر کبھی اس نے غور فکر کیا غور فکر کیا اس نے کہ کیسے اللہ نے اونٹ کو پیدا کیا ہے اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک پر جانوروں کو ہم روزانہ دودھ پیتے ہیں دودھ پیتے ہیں گائے کا بکا یا جی کسی جانور کا جو ہم دودھ پیتے ہیں اللہ رب فرمائے کیا انسان کبھی اس پر غور نہیں کرتا کہ ہم نے دودھ کہاں سے جانور کے اندر سے کیسے نکالا ممبئی فرسن وار کتنی عجیب سی بات ہے ہم لوگ آیات کونیا استعمال کرتے ہیں لیکن کبھی اس پر ہم لوگ غور نہیں کرتے تاکہ غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ غذا یہ دودھ یہ کھانے پینے کی چیزیں کہاں سے دے رہا ہے تو ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالی کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آیات شرعیہ اور آیات قومی یعنی مخلوقات پر غور کریں اور پھر جیسے میں نے کل عائد نقل کی تھی وفی انفیکم آفالب سرون آخر تم غور کیوں نہیں کرتے اپنی ذات پر اپنے اندر اپنی ذات ایڑی سے لے کر کے چھوٹی تک اندر سے لے کر کے باہر تک ذرا غور کرو کہ اللہ رب العالمین نے کیسی کیسی چیزیں ایک نظام کے تحت ہمارے جسم میں ڈال دیا ہے اور ایسے بنا دیا ہے کہ کبھی اور جلدی خراب نہیں ہوتی تو آیات کونیا اور آیات شرعیہ ان دونوں پر غور کریں گے تبھی خوب اچھی طرح طیب توحید سمجھ میں آئے گی اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا آیات کونیا اور آیات شرعیہ تو سمجھ جاؤ پھر کبھی ہمیں صحیح معرفت الہی حاصل نہیں ہوگی تو چار مسائل تھے جن کا جاننا تین وصول جو اصل موضوع کتاب کے ہیں ان تین وصول سے پہلے چار مسائل کا سیکھا جن چار مسائل کا سیکھنا ہر مسلمان پرواجب ہے ان میں سے پہلی چیز تھی اللہ تعالیٰ کی معرفت اللہ تعالیٰ کی مارفت اللہ تعالیٰ کے متعلق علم ہے. یعنی پہلی چیز علم ہے اور علم کس کی سب سے پہلے علم اللہ کا ہو اللہ کی معرفت رسول کی معرفت اور دین کی معرفت تو اللہ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کے متعلق ہمیں صحیح علم ہونا چاہیے اس پر تو گفتگو ہو گئی اب آگے دوسری چیز جس کا علم ہونا ضروری ہے اے یعنی اے علم سے متعلق ہے دوسری چیز جو ہے وہ ہے معرفت نبی اپنے نبی کی معرفت یعنی آخری نبی محمد وسلم کے ہم لوگ امتی ہیں ہمیں سے ہر انسان کے اوپر ضروری ہے کہ نبی علیہ اللہ جو ہمارے آخری نبی ہیں ان کے متعلق ہمیں علم ہو پہلا علم تین چیزوں کا علم ضروری ہے پہلا علم اللہ کے متعلق دوسرا علم نبی کی معرفت نفی کے متعلق ہمیں علم ہونا چاہیے اور علم بھی کہہ سکیں نبی کے متعلق ایسا علم ہو اتنا یقین اور ایسی معلومات نبی کے احسانات نبی کے کمالات اور نبی کی شخصیت نبی کی ذات نبی کا مقام اور مرتبہ اس کا علم ہمارے پاس اتنا زیادہ ہونا چاہیے جو علم ہمیں نبی کی لاہوی ہدایت اور تعلیمات قبول کرنے کے لیے ہم کو مجبور کر دے اسی لیے نبی کے متعلق چند چیزیں جب تک نہیں چند چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے اور ہم آپ کے سامنے بڑے اختصار کے ساتھ رکھتے ہیں نمبر ایک نبی کے متعلق یہ علم ہونا ضروری ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نبی بنا کر کے بھیجا اس وقت سے لے کر کے قیامت تک نجات صرف نبی کے آخری نبی پر ایمان لانے پر ہے جب تک انسان دنیا کے کسی بھی مکتب فکر کسی بھی مذہب قادمی ہو یہودی ہو عیسائی ہو اور اسی طرح سے بدھسٹ ہوں سکھ ہوں پرست ہوں دنیا میں اب اگر کوئی قیامت تک آنے والا کوئی بھی انسان اگر نجات چاہتا ہے اور وہ انسان کامیابی چاہتا ہے تو اس, کے اس کو یہ علم ہونا چاہیے ہمیں علم ہونا چاہیے کہ محمد صلم کی اتباع کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے یا آپ یوں سمجھیں کہ نبی علیہ صلاط کے متعلق یہ اس طرح بھی آپ سمجھیں کہ نبی علیہ صلاح سلام کے متعلق سب سے پہلی معلومات اور سب سے پہلا علم جو ہمیں ضروری ہے وہ یہ کہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم خاص علاقے کسی ملک اور کسی خاص قوم اور قبیلے کے لیے نہیں ہیں بلکہ ہمارے نبی جو ہیں پوری دنیا کے تمام انسانوں اور جنوں دونوں کے لیے ہیں ہمارے آخری نبی اور نبی سے پہلے جو انبیاء آتے تھے ان میں یہی فرق ہے آدم علیہ سلاط و نو علیہ سلاط سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ سلاط و سلام تک جتنے انبیاء دنیا کے اندر آئے ہیں ہر نبی جو آئے تھے وہ کسی خاص قوم خاص علاقے خاص ملک کے لیے تھی پوری دنیا والوں کے لیے نبی نہیں تھے ہر نبی اپنے خاص قوم اور قبیلے کے تھا مثال کے طور پر موسان علیہ السلام کو لے دیکھ لیں داودنہ علیہ السلام کو دیکھ لیں یہ سارے لوگ صرف ایک قوم بنی اسرائیل کے لیے تھے اربوں کے لیے وہ نبی نہیں تھے یہ صرف کسی خاص قوم کے لیے ہوتے تھے کسی خاص ملک کے لیے ہوتے تھے اسی لیے ایک ہی وقت میں دنیا میں کئی کئی نبی اور پیغمبر ہوتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسول و پیغمبر منا کر کے بھیجا ان کی دو ان کی دو خوبی ہے تو خوبیاں ہیں نمبر ایک ہمارے آخری نبی جو آئے ہیں وہ پوری کائنات میں پوری دنیا والوں کے لیے نبی اور پیغمبر بن کر کے آئے ہیں کسی ایک کے لیے نہیں بلکہ عرب اور عجم اور مشرق اور مغرب ب سر سرزمین پر جتنی قومیں بچتی ہیں ہر ایک کے لیے اللہ تعالی نے ہمارے آخری نبی کو بھیجا ہے ہماری نبی کی ربوت رثارت عمومی ہے عالمی ہے انٹرنیشنل ہے اور پھر جس طرح سے ہمارے آخری نبی محمد سلم ان تمام دنیا کے انسانوں کے لیے جس دن سے اللہ نے آپ کو بھیجا اس دن سے لے کر کے قیامت تک کے لیے ہر قوم کے لیے ضروری ہے کہ آخری نبی ہی پر ایمان لائے گا تبھی وہ کامیاب ہوگا اگر آخری نبی پر ایمان نہ لایا تو کامیاب نہیں ہو سکتا اور دوسری چیز یہ ہے ہمارے نبی جو ہیں صرف انسانوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ جنوں کے لیے ہیں جس طرح سے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے واجب ہے کہ ہمارے آخری نبی پر ایمان لائیں گے طویل جات پائیں گے ایسے ہی دنیا کے تمام جنوں کے اوپر بھی واجب ہے کوئی جن بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے ہمارے آخری نبی کا یہ مقام و مرتبہ ہے اور دوسرے نبیوں میں اور ہمارے نبی میں فرق ہے تو یہ علم ہمیں ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی کا مقام و مرتبہ کیا ہے ہمارے نبی کسی ایک قوم کسی ایک علاقے لئے کے لیے نہیں ہے پوری کائنات کے لیے ہیں تمام انسانوں اور جنوں اور پوری دنیا والوں کے لیے ہیں اسی لیے اللہ نے فرمایا وما ارنات اے نبی اعلان کر دیں لوگو انی رسول اللہ کم جمی وماسل کا اللہ کا فتح سے بشیرا پوری کائنات کے لیے اللہ نے آپ کو بنایا اسی لیے حکم نبی اعلان کر دی انی رسول اللہ جمیا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وما ارسلناک الا کا اللہ رحمت العالمین وما ارو سمت العالمین ہم نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے تو پورے عالمین دنیا والوں کے لیے عالمین میں انسان بھی آ گیا جنات بھی آ گیا اور جانور بھی آ گئے شجر حجر بھی آ گئے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہم نے آپ کو پوری کائنات والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے ایک کے لیے نہیں بھیجا پوری کائنات میں بسنے والی مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا اسی طرح سے اللہ رب الع نبی علیہ السلاۃسلام نے اپنے نبی کے متعلق ہے اس طرح سے عمومی رسالت نبوت کا تذکرہ کیا فرمایا تبار و نزل الفرقان علا ابدی لیل للعالمین تبار تبارک کلدی نزل الفرقان علا ابدی بابرکت اللہ کی ذات جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی کتاب قرآن پاک نازل کیا چون نازل کیا لیا کون عالمین تاکہ ہمارے نبی پوری دنیا والوں کے لیے نذیر اور بشیر بنیں لوگوں کو برائیوں سے روکیں نیکیوں کی دعوت دیں برائی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی وعید سنا کر کے ڈرائیں اللہ کے عذاب سے اور اچھے لوگوں کو اچھے اعمال کرنے والوں کو نیک لوگوں کو اللہ کے رسول سلم خوشخبری دیں رحمت کی مغفرت کی جنت کی بشارت سنائیں دیکھیں یہ ساری آیات اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو جو بھیجا ہے ہمارے نبی پوری کائنات والوں کے لیے ہے اسی لیے نبی کے متعلق جو علم ہمیں ہونا چاہیے جو معلومات یہ پہلی معلومات ہے پہلی معلومات کا مطلب آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ ہمارے نبی کسی خاص وقت کے لیے نہیں کسی خاص قوم کے لیے نہیں کسی خاص علاقے کے لیے نہیں کسی خاص زمانے کے لیے نہیں پورے کائنات میں جتنے انسان اور جنات پوری دنیا میں بستے ہیں ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو نبی اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے اب کوئی انسان اگر ہمارے نبی پر ایمان لایا تبھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے اگر ہمارے نبی پر ایمان لانے سے انکار کیا تو وہ انسان ہے, یاد رکھے کتنے بھی اچھے کام کر ڈالے کتنا بھی اچھا ہو لیکن چونکہ ہمارے آخری نبی آگئے ہیں جب تک ان پر ایمان نہیں لائے گا ان کے ساتھ نہیں کرے گا اس کا کوئی عمل کوئی نیکی بلکہ اس کا ایمان بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا تو نبی کے متعلق جو علم ہونا چاہیے جن چیزوں کا وہ پہلا علم یہ ہے کہ ہمارے نبی پوری کائنات والوں کے لیے تمام انسوں اور جنوں کے لیے نبی اور پیغمبر بن کر کے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کا مقام و مرتبہ پہچاننے کی توفیق نصیف فرمائے